میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہ بہت بلند و بالا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ جنابی محمد اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں آپ کو بلند و بالا آسمانوں پہ لے جایا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ پہ رحمت نازر ہوں سلامتی ناظر ہو ہمد و اسرات کے بعد میں تمہیں اور اپنے آپ کو اللہ سے ڈرتے رہنے کی وسیقیت کرتا ہوں اللہ تعالی نے فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے کچھ حصے میں مشق حرام سے کی سیر کروا دی جس مشجد کے ارد گرد کو ہم نے بہت برکت دی ہے تاکہ ہم اپنے اس بندے کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں اس احت کریمہ میں اللہ تعالی اپنی رفت عظمت اور شان بیان کر رہے ہیں کیونکہ اللہ تعالی ان امور پہ قادر ہے جن کی اس کے سوا کوئی قوت و قدرت نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ کی قدرت اس حیرت انگیز سفر اور ہمیشہ یاد رکھے جانے والے معیوزے میں کھل کر سامنے آئی اس معیوضے نے عقل کو دنگ اور انسانی دماغ کو چکرا کر رکھ دیا کیونکہ یہ سفر انسانی سوچ سے ماورہ تھا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو مش حرام سے مشی اقسہ تک کا طویل سفر رات کے چند لمحوں میں کروایا گیا آپ نے اس سفر میں اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں اللہ تعالیٰ کی بادشاہی کا جلال دیکھا اور پھر اسی رات واپس مکہ پہنچ گئے یہ نبوت کی بہت بڑی نشانی اور آپ کا عظیم ترین معجدہ تھا یہ سفر کئی طرح کی حکمتوں احکام اور بڑے مؤثر قسم کے اسباق پر مشتمل ہے یہ سفر اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل اور چنیدہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مختص فرمایا یہ بیت بیت اللہ سے بیت المقدس کی جنم سفر تھا جو کہ انبیاء کلام کا گہوارہ اور قبلہ اول ہے بیت المقدس کی جانم سفر اس لیے کیا گیا تاکہ اس گھر کی عظمت اور شان و شوکت آیا ہو نید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عزائم مضبوط ہوں اور آم مزید ثابت قدم ہو جائیں یہ سفر اللہ تعالیٰ کی جانب سے جیتا جاگتا موجدہ تھا کہ ایک بشر کو آسمانی جہان کی طرف لے جایا گیا اور پھر دوبارہ زمین پہ لٹا دیا گیا اس سے یہ وعدے ہوا کہ ساری کی ساری کائنات اللہ کے کنٹرول میں ہے اس کے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں اور نہ ہی اس کے علاوہ ہمارا کوئی پوردگار ہے اس عظیم سفر سے اسلام کی عظمت عیاں ہوتی ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو سابقہ تمام شریعتوں کا خلاصہ بنایا یہ دین اللہ کی آخری شریعت ہے اس سفر نے انبیاء کرام کے مابین بھائی چارے کے تعلق کو مضبوط بنایا اور یہ بھی وعدے کر دیا کہ سب کا پیغام رسالت ایک ہی تھا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی اسمان کے پاس پہنچتے تھے تو آپ کا خوش آمدید نیک بھائی اور نیک نبی کہہ کر استقبال کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دونوں جہانوں میں سب لوگوں سے بڑھ کر عیسیٰ بن مریم کے ساتھ تعلق ہے تمام انبیاء کرام بھائی بھائی ہیں ان کا باپ ایک ہے اور ان کی مائیں الگ الگ ہیں ان کا دین ایک ہی ہے یہ تمام انبیاء کرام اگر ہمارے رسول سلم قہد پا لیتے تو ان سب پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا آپ کی اتباع کرنا اور آپ کی نصرت و تعید کرنا واجب ہوتا آپ ان کے امام اور پیشوا ہوتے آپ نے عمر اپنی خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا تھا میں تمہارے پاس روشن اور وعد شریعت لے کر آیا ہوں اگر منہ زندہ ہوتے تو انہیں بھی میری اتباع کے بغیر کوئی چارہ نہ ہوتا تمام بھی اکرام نے جمع ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مشتم میں نماز ادا کی کیونکہ آپ کی شان اور آپ کا مقام بلند ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام تر انبیاء اکرام سے افضل اور ان کے سردار ہیں نبی علیہ السلام کے امامت کروانے کا ذکر حدیثے اسراء میں موجود ہے آپ صلّام فرماتے ہیں موس علیہ السلام کھڑے نماز ادا کر رہے تھے آپ کا کا درمیانہ اور جسم ٹھوس تھا نیز آپ شنوع قبیلے کے افراد جیسے لگ رہے تھے اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام بھی کھڑے نماز ادا کر رہے تھے آپ کی شباہت میں سب سے قریب ترین اور بن مصروف ثقافی ہیں ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام بھی کھڑے نماز ادا کر رہے تھے اور آپ سے تمہارے ساتھی یعنی کہ خود رسول اللہ علیہ وسلم کی شکل سب سے زیادہ ملتی تھی تو میں نے نماز کی قیامت کہی اور ان کی امامت کروائی انبیاء کرام کے اس طریقے اور سلیقے سے تمام دائانی حق کو سبق ملتا ہے کہ وہ بھی انبیاء کرام علیہ مصرۃ و اسلام کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اطاعت نیکی اور تقویٰ کے امور پہ متحد ہو جائیں اور اختلاف اور تفریق پیدا کرنے والے اسباب کو مسرت کر دیں وہ ہرنگ عزیز قدرت جس کے ساتھ نبی علی سطلام حرام سے مشقہ تک پہنچے یہ تیزی کے ساتھ اسلام کے پوری دنیا میں پھیلنے اور دنیا کے کونے کونے تک پہنچنے سے مشابت رکھتی ہے یہ دین افاقی دین ہے کوئی بھی سرحد یا حد بندی اس کے لیے رکاوٹ نہیں بن سکتی ابتدائی دور میں اسلام اتنی تیزی سے پھیلا کہ یہ امر موجزہ ہونے کے قریب قریب تھا اور عصر حاضر میں اسلام کا پھیلاؤ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک منہ پشینگوئی گوئی کی تصدیق کرتا ہے آپ نے ادیب بن حاتم رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اللہ تعالیٰ اس دین کے بارے میں آپ نے وعدے کو لازمی پورا فرمائے گا یہاں تک کہ ایک مسافر خاتون ہیرا سے سفر کر کے بغیر کسی خوف کے بیت اللہ کا طواف کرے گی اور آپ ان کا یہ بھی فرمان ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین سکیڑ دی تو میں نے زمین کے مشرق کو مغرب کی ہر چیز کو دیکھا اور میری امت کی بادشاہت وہاں تک پہنچے گی جہاں تک اس زمین کو میرے لیے سکیڑا گیا تھا ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ یہ دین وہاں تک پہنچے گا جہاں تک دن اور رات ہیں یہاں تک کہ اللہ تعالی مٹی کے بنے ہوئے یا اون کے بنے ہوئے گھروں میں بھی اس دین کو داخل کر کے چھوڑے گا اس کی وجہ سے کسی کو عزت ملے گی اور کسی کو ذلت اللہ تعالیٰ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا کرے گا اور شرق اور مشرکوں کو ذیل و رسوا کرے گا نبی علیہ السلام کا یہ فرمان بالکل سچ ثابت ہو چکا ہے کیونکہ اسلام اس دھرتی کے طول و عرض میں سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے اور اسلام کے مخالفین اس عمر کی زبانی اور تحریری گواہی دے رہے ہیں اسلام کے تیزی سے پھیلنے کی وجہ یہ ہے کہ دین اسلام کے احکام آسانی اور وسط پر مبنی ہیں اسلامی احکام مبنی بن عدل ہیں حتیٰ کہ اسلام تو دشمن کے ساتھ بھی رفق و نرمی سے برتاؤ کرتا ہے دین اسلام تباہی ظلم اور انتقام کا دین نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے نبی علیہ صلام کو فرمایا ہم نے آپ کو تمام جہانوں پہ رحمت کرتے ہوئے ہی بھیجا ہے ایسے اللہ تعالیٰ نبی علی صد اسلام کو آسمانوں کی بلندیوں کی طرف لے جایا گیا اور آپ کو یہ رتبہ بلند اس لیے ملا کہ آپ نے اپنی شخصیت میں ابدیت کا اعلیٰ ترین مقام سما رکھا تھا اور اسی ابدیت کے اعلیٰ مقام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی تعریف کے اعلیٰ ترین مقام پہ بھی آپ کا ابدیت کے ساتھ ذکر فرمایا اور کہا پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی اس اور میراج کے سفر کے دوران آپ کو مشر حرام مشر نبوی اور مش کے مابین انتہائی مضبوط تعلق اور ناطا پڑھنے کو ملے گا اور اس تعلق میں امت کے لیے بالکل وعد اشارہ ہے کہ مشرق اقساء کی شان قدسیت اور اس کے بابرکت مقام ہونے کے پیش نظر اس بارے میں کوئی کتا ہی نہ کرے کوئی سستی نہ کرے ابو اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول کون سی سر سرزمین پہ سب سے پہلے بنائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مشرِ حرام میں نے پھر کہا اس کے بعد آپ نے فرمایا مشق اقسا تو میں نے کہا ان دونوں کے درمیان کتنے عرصے کا فاصلہ ہے آپ نے فرمایا چالیس سال کا عام مزید فرماتے ہیں تین مشتروں کے علاوہ رکھتے سفر نہ باندھا جائے مشر حرام مشرق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرق مشرق اقسا اپنی تاریخ اور فضائل کے ذریعے مسلمانوں کے دلوں میں وحدت کا شعور اجاگر کرتی ہے مشرق اقسا شرک اور گمرائی سے چھٹکارے کے لیے مسلمانوں کا باہمی اخوت اخوتی تعلق مضبوط بناتی ہے مسئلہ اقسا ہمیشہ اسلام کے فرزندوں کے سینے میں زندہ رہے گا ہمارے حق کا انکار کرنے سے اور جھوٹ بولنے سے مشرقی اقساء کے معاملے میں ہمارے نظریے میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہو سکتی اسلام کا واقعہ میں بتاتا ہے کہ جھوٹا دعویٰ کرنے والوں کی آواز جتنی بھی بلند ہو جھوٹ تعداد کے اعتبار سے جس قدر بھی بڑھ جائے حق ہی غالب ہو کر رہے گا کیونکہ باطل کے ستون کمزور ہوتے ہیں باطل کی ساتھ کمزور ہوتی ہے جو جلد ہی تباہ ہو جاتی ہے اس کی عمارت مٹ جاتی ہے اللہ تعالی نے فرمایا بلکہ ہم حق کو باطل پہ پھینک مارتے ہیں پھر حق باطل کا دماغ کچل دیتا ہے اور وہ نابود ہو جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو بیت اللہ کے ارد گرد تین سو ساٹھ بت موجود تھے تو نبی علی سات وسلم انہیں اپنے ہاتھ میں لی ہوئی چھڑی سے گراتے جاتے تھے اور یہ فرماتے تھے اور آپ کہہ دیں حق گیا اور باطل مٹ گیا بے باطل مٹنے ہی والا تھا اس راہ کے معیزے سے ہم اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کے حوالے سے اہم ترین سبق حاصل کرتے ہیں جو بھی اللہ کے دین اور اللہ کے احکامات پہ کاربند ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوگا اور اللہ کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ پہ بندے کی حفاظت فرماتا ہے اسے کامیابیوں سے نوازتا ہے اس کی مدد کرتا ہے اسے نصرت اور غلبہ عطا فرماتا ہے اس سبق کی وجہ سے ان نصاروں کے زخموں پہ مرم لگتی ہے جو کہ اخلاص کے ساتھ دشمن کے سامنے اس سینہ اس سی پر ہیں اور مسلمانوں کے مقدس مقامات کے تحفظ اپنی جانے کر رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف ساتھ سے کرنے والے اور ان کے خلاف گات لگانے والے بات سمجھ لیں کہ مسلمانوں کی مدد کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی کو اسباب کی ضرورت نہیں ہے اگرچہ مسلمان اکیلے ہوں تب بھی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ضرور مدد فرماتا ہے جو اللہ کے وعدوں پہ مکمل اعتماد رکھیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا کتنی ہی چھوٹی اور تھوڑی سی جماعتیں بڑی اور بہت سی جماعتوں پہ اللہ کے حکم سے غلبہ پا لیتی ہیں اللہ تعالی ڈٹ جانے والوں کے ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے عمر بن خطاب نے سات بن نبی وقاص رضی اللہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا بشک دشمن پہ تمہاری فتح تعداد اور اثرے کی بنیاد پہ نہیں ہوتی بلکہ تمہیں دشمنوں پہ فتح تمہاری اللہ کی اطاعت اور دشمنوں کی جانب سے اللہ کی نافرمانے کی بنا پہ ہوتی ہے چنانچہ اگر تم نافرمانی میں دشمن کے برابر ہو جاؤ تو پھر دشمن اپنی تعداد اور اثرے کی وجہ سے تم پہ غالب آ جائے گا لہٰذا اگر بیت المقدس اور مستخصہ کا مسلمانوں کے دلوں میں کوئی مقام ہے تو پھر مسلمانوں پہ لازمی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گرگڑائیں کہ اللہ تعالیٰ مستخی کو ہمہ قسم کی بھرومتی سے محفوظ رکھے اہل فلسطین کے لیے ثابت قدمی اور فتح کے لیے دعا کریں نبی علی صاحب السلام کا فرمان ہے کوئی بھی مسلمان اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہیں ان چیز عطا فرما دیتا ہے جو اس نے مانگی ہوتی ہے یا پھر اس کا ہونے والا نقصان اس دعا کی وجہ سے ٹال دیتا ہے بے یا کہ کسی گناہ یا قطعۂ رحم کی دعا نہ کرے اس پہ ہاضنین میں سے ایک آدمی نے کہا پھر تو ہم دعائیں کثرت سے مانگیں گے تو نبی علیہ صاحب السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ دینے والا ہے نبی علی علیہ السلام دو, دو سلام پڑھو اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو نبی علیہ السلام پیدو سلام پڑھو ہر قسم کی امد و سنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کیمد و سنا کی کوئی حد نہیں ہے میں گواہتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اس کے سوا کوئی رب نہیں ہے اور میں گواہتا ہوں جنابی محمد اللہ کے بند اللہ کے رسول ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ابر گزیدہ ہیں اللہ تعالیٰ کی آپ پہ رحمتیں اور سلامتی نازل ہو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کا ایک موقف ہے جسے تاریخ کے اوراق نے محفوظ کیا ہے اور وہ موقف حصول عبرت کے اعتبار سے بہترین موقف ہے وہ اسرا کے مشرقین اسرا کی صبح ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس یہ بتانے کے لیے آئے کہ تمہارے دوست کا دعویٰ ہے کہ انہیں مکہ سے بیت المقدس سجایا گیا اور پھر رات ہی کو واپس بھی لوٹائے آئے مشرقین نے یہ سمجھا کہ ابو بکر بھی آپ صرف سلم کی اس بات کو جٹرا دیں گے تو سید ابو بکر صدیق نے اس موقع پہ اپنا مشہور و معروف جملہ کہا اور یہ اصول بیان کیا اگر انہوں نے کہا ہے تو یہ بات سچ ہے حالانکہ مشرقین کو خود بھی آپ کی سیرت کے بارے میں علم تھا کہ آپ وہ صادق ہیں جو کبھی جھوٹ نہیں بولتے آپ کو سچ بتایا جاتا ہے آپ کو جٹلایا نہیں جا سکتا سیدنا نبو بکر صدیق کے دل میں راست تصدیق درحقیقت ایمان کا نتیجہ تھا لیکن جس وقت ایمان ہی متلسل ہو گیا اور ہمارے معاشرے میں لوگوں کے دلوں میں یقین کمزور ہو گیا تو ہمارے ہی اپنے کچھ ایسے بھی لوگ رونما ہوئے جو دین اسلام کے متعلق شک کرنے لگے مسلمہ اصولوں سے سرکشی کرنے لگے یہ لوگ قرآنی نصوص اور سنتے رسوسلم پہ حملہ آور ہوتے ہیں اور اپنی ناقص عقل کو قرآن و سنت کی نصوص میں حاکم بناتے ہیں لیکن جن مومنوں کے دلوں میں ایمان جاگزی ہو چکا جن کے نفوس ایمان پہ مطمن ہو چکے تو وہ امام شافی رحمہ اللہ کے اس بات کا عملی نمونہ بن جاتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ پہ اور اللہ تعالیٰ کی وہی اسی طرح ایمان لاتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کی مراد ہے اسی طرح ہم رسولم پہ اور آپ کی حدیث پہ اسی طرح ایمان لاتے ہیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد تھی اللہ جناب محمد علیہ السلام پہ درود نازل فرما سلامتی نازل فرما اور آپ کی آل پہ آپ کے صحابہ کے پہ اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ برکت نازل فرما اور آپ کی آل پہ جیسا کہ تو ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم پہ برکتیں نازل کی ہیں بے شک تو قابل تریق بزرگی والا ہے اللہ خلاف راشدین سے راضی ہو جا ابو بکر سے عمر سے عثمان سے علی سے اور آب اور آپ کی آل سے رادی ہو جا اور ہم سے بھی اپنے فضل و کرم سے اہل اسلام اور مسلمانوں کو عزت دے اہل اسلام اور مسلمانوں کو عزت دے اہلہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت دے اہ اللہ کفر اور کافروں کو ذیل و رسوا فرما اہل اپنے اور دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما اہل اس ملک کو امن و امان والا بنا دے اللہ فلسطین اور مشتہ کی حفاظت فرما اللہ جو مشتقصیٰ کی حفاظت کر رہے ہیں ان کی تو حفاظت فرما اللہ ان کی تعید فرما ان کا مددگار بن جا اللہ مشتصہ کو یہودیوں کی پلیدگی سے پاک فرما اللہ جو سلام اور مسلمانوں کے خلاف ساسیں کرے اس کی ساسیں اسی کے خلاف کر دے اللہ ہم تو اس سے جنت مانگتے ہیں اور ان امال کا سوال کرتے ہیں جنت کے قریب کر دیں اللہ ہم تو اس سے ہر طرح کی خیر مانگتے ہیں جو خیر ہم جانتے ہیں وہ بھی جو ہمیں معلوم نہیں ہے وہ بھی اللہ ہم ہر طرح کے شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں وہ شر جو قریب ہے اس سے بھی جو دور ہے اس سے بھی اللہ ہمارے لیے ہمارا دین ٹھیک کر دے اللہ ہماری دنیا ٹھیک کر دے اللہ ہماری آخر ٹھیک کر دے اللہ جو زندگی رہ گئی ہے اس کی وجہ سے ہمارے لیے خیر میں اضافہ فرما اللہ ہمارے جو فوت ہو چکے ہیں ان پہ رحم فرما یا اللہ ہمارے والدین کو بخش دے اللہ ہم تو اس سے خیر کی چابیاں مانگتے ہیں اور جامع ترین خیر مانگتے ہیں اللہ ہم تو اس سے جنت میں اعلیٰ ترین مقام مانگتے ہیں اللہ ہماری مدد فرما ہمارے خلاف لوگوں کی مدد نہ فرما اللہ ہمیں ہدایت دے اور ہماری ہدایت کے راسی آسان کر دے اللہ ہمیں اپنا ذکر کرنے والا بنا دے اپنا شکر کرنے والا بنا دے اللہ ہمیں اپنی طرف رجوع کرنے والا بنا دے اللہ ہماری توبہ قبول کر لے ہمارے گناہ دو ڈال